خیر الحیب اللہ و خیر الدا خدا محمد مخت وكل مختد في النار تم الله سبحانه بالال نہ شرو مالا وجوہ اور ہم ان کو آنکھوں سے نبی آنکھوں سے نبینہ کانوں سے بہرا اور زبان سے گونگا کر کے اٹھائیں گے سر کے بل اٹھائیں گے ان کا ٹھکانا آگ ہوگا جیسے ہی آگ ہلکی ہو جائے گی ہم اس کو اور زیادہ تیز کر دیں گے محترم بھائیو وہ خوش قسمت لوگ جن کو ربۃ اللہ علیہ علیہ کرام اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا ان کا تذکرہ چل رہا تھا ان میں باقی اکثر سات لوگوں کا تذکرہ ہو چکا ہے ایک وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ کرتا ہے تصدقہ بے صدقہ دِن صدقہ کیا تو اس کو اتنا مخفی رکھا حت الامہ شمال ہوں ما انفقت یمین یہاں تک کہ جو اس کے سیدھے ہاتھ نے خرچ کیا اس کا الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں چلا ایک نے خرچ کیا دوسرے کو پتہ نہیں چلا اس سے بھی زیادہ مبالغے والی بات ہے کہ اس کے اپنے الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں چلا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنایا ہے فرمایا پرمایہ تک ولو تم تمرہ اگر آپ کی ہمت آدھی خجور اللہ کے راستے میں دینے کی ہے تو آدھی خجور کو اپنے اور جہنم کے بیچ میں ڈھال بنا لو آدھی خجور سے جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی دل صدقت ہی حتدہ بین الناس یوم القیامہ آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کر دیا جائے کیا والے لیتے صدقہ اگر جہلی طور پر کیا گیا ہو نیت خالص ہو وہ بھی سایہ فراہم کرے گا اگر چھپا کر کیا گیا ہو اس سے بھی سایہ نصیب ہوگا چھپا کر کیا گیا ہو تو صدقے سے اللہ کا سایہ نصیب ہوگا اور یہ روایت مستدرک حاکم کی اس میں ہے کہ اپنے صدقے کا بھی سایہ ہوگا صدقے کے سائے میں رہے گا پچاس ہزار سال صدقہ خود بھی سایہ بنے گا صدقہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ دینے میں بھی معاون ثابت ہوگا اگر نیت صاف ہو اور لوگوں کو دکھا کر کیا جائے اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اوقات لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے اعلان کر دیتے تم کتنا لائے ہو کہا گھر کا سارا سامان لایا ہو آپ کتنا لائے ہیں گھر کا آدھا سامان لایا ہو سارا سامان لے آئے ہو یہ کیا بات ہوئی اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں ساتھ تقریباً ہر جگہ پر یہ فرمایا ہے اور جہاں نہیں فرمایا وہاں پر یہی مراد ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے صدقہ کرو وہ آم فکو ممبار رزق ناخم و خرچ کرتے ہیں بعد میں رزق ہم نے پہلے دیا ہے وَمِمَّا رزک جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں تو انسان کو اللہ تعالیٰ پہلے دیتا ہے خرچ یہ بعد میں کرتا ہے اور جتنا اللہ دیتا ہے اس کا کتنا حصہ خرچ کرتا ہے یہ انسان کو نسبت سوچنی چاہیے نوٹ نہیں گننے چاہیے کہ میں نے کتنے نوٹ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے سوچنا یہ چاہیے کہ اللہ نے جتنا دیا تھا اس میں سے کتنے پرسنٹ میں نے اللہ تعالیٰ کو واپس کیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین یہی سوچتے تھے زکوٰۃ مال کی پرسنٹیج ہے اللہ نے دیا ہے لاکھ روپیہ آپ اڑھائی ہزار زکوٰۃ دے رہے ہیں یہ کل مال کا اڑھائی پرسینٹ ہے عمر بن خطاب اور عبد الرحمن بن عوف کتنا مال لے کر آئے کل اپنے مال کا آدھا حصہ لے کر آئے عمر بن خطاب پریشان ہوئے کہ جب انہوں نے یہ سنا کہ ابو بکر صدیق سارا سامان لے کر آ گئے کہنے لگے ان کا مقابلہ آئندہ نہیں کروں گا تو اپنے مال کی نسبت لگا کر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے لوگ اپنے مال کے ساتھ جہنم بنا رہے ہیں مال کو ضائع کرنا مال میں اسراف کرنا مال کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کرنا مال کے ذریعے دنیا کا سٹیٹس بنا کر کے اپنی اپنا زندگی کا سٹائل اور رہن سہن کا طریقہ ایسا بنا لینا جو گناہ والا ہو اللہ کی بغاوت اور نافرمانی والا ہو جتنا پیسہ بڑھتا جائے اتنا میرا معیار زندگی بلند ہوتا جائے یا اس سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر وہ جمع ہوتا جائے ویل الحمو مزت المز الدی جمع الوحد دادا جہنم کی وادی ہے اس شخص کے لیے جو تانا تانا تشنی کرتا ہے اور کہا مال جمع کر کر کے گن گن کے رکھتا ہے ہر مہینے بینک سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے اتنا ہو گیا اللہ کا حق نہیں ادا کرتا لوگوں کے لیے اللہ نے جو اس کے مال میں حق رکھا ہے وہ ادا نہیں کرتا آپ سیاستدانوں کو دیکھ لو سیاستدان جتنے بھی ہیں شاید کوئی ایک آدھ ہو صرف استثناء کا کلمہ بولنا پڑتا ہے کیونکہ ہم غیب نہیں جانتے ورنہ اکثر کا حال یہی ہے مال جمع کرنے کے لیے جاتے ہیں مال جمع کیا برطانیہ میں محل خریدا سوئٹزر لینڈ کے بینکوں میں مال رکھوایا بعد میں قیمت ایک گولی مال کہاں گیا اس مال سے جنت نہیں خریدی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں قارون کی مثال بیان فرمائی ہے فرمایا اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں کا ایک گروہ اٹھاتا تھا خزانے نہیں خزانوں کی چابیاں اونٹوں کا ایک گروہ اٹھاتا تھا ایک دن اس نے پریزنٹیشن دی اپنے مال کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اپنی زیو و زینت لگا کر کے روڈ پر آیا تو بڑے بڑے لوگوں کے تک وہ پگھل گئے کہنے لگے لئی تلا نا مسلم یا کارون کاش ہمارے پاس بھی کارون کے خزانے ہوتے لیکن جو اللہ والے تھے انہوں نے کہا اللہ کا ثواب زیادہ بہتر ہے ان خزانوں سے کہنے لگا اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی کمال نہیں ہے تو میں نے اپنے علم کے ساتھ اپنے تجربے کے ساتھ ایم بی اے کیا ہوا ہوں میں اس کے ساتھ کمایا ہے فخر اللہ تعالیٰ نے اس کے محل کو وہ اپنے محل میں تھا محل سمیت زمین میں دنسا دیا نکل نہیں سکا پھر وہ لوگ جو کہتے تھے کاش ہمارے پاس اتنا مال ہوتا وہ کہنے لگے کہ ہم جو بات کر رہے تھے غلط کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے وہ خیر کی بات ہے اصل کہانی تو یہ ہے کہ ہمارا آخرت کا گھر بن جائے اللہ دوبارہ کا وطالعہ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں کہ ہم نے اسی آیت کے بعد والی آیت میں کہ ہم نے دنیا میں اس سے بھی زیادہ مال لوگوں کو دیا تھا قارون تو ایک مثال ہے है سے بھی زیادہ مال دیا تھا لیکن یہ کوئی कोई نہیں پیسے کے ساتھ جنت خرید لینا یہ यह مندی کی بات ہے پیسہ چھوڑ کر وارسوں کو دے جانا کہ وہ جھگڑتے رہیں یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں اور خود اپنے پیسے میں پکڑا جائے اپنے پیسے میں ہی پکڑا جائے آپ ایئرپورٹ پر جاتے ہیں جس کے پاس ہینڈ کیری ہوتا ہے اس کی تلاشی تھوڑی ہوتی ہے اور جس کے پاس سامان جمع ہوتا ہے اس کی تلاشی بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کو سامان کا انتظار بھی کرنا پڑتا ہے اور جو خالی ہاتھ ہوتا ہے وہ صرف باڈی سرچ کروا کر کے باہر آ جاتا ہے کیا مطالعے بھی ایسے ہی ہوگا جو لوگ اپنے فرمایا الکثر الحم المکل زیادہ پیسے والے قیامت والے دن فقیر ہوں گے اللہ منفا علا بال ہی ہاکدہ و دونوں ہاتھوں کو پکڑ کے فرمایا ایسے ایسے لٹاتا گیا ادھر اور ادھر ہر خیر والی جگہ پر اپنا مال خرچ کرتا چلا گیا اپنے مال کے دسنے سے بچ گیا اور اپنے مال سے جس نے جنت خرید لی یہ بچ سکتا ہے ورنہ جو یہاں زیادہ پیسے والا ہوگا قیامت والے دن زیادہ فقیر ہوگا بہت مشکل کام ہے میرے پاس اگر تھوڑا ہے تو تھوڑا دینے کو دل نہیں چاہتا جس کے پاس زیادہ ہے اس کا دل کیسے چاہے گا لیکن جو گنی ہوتا ہے وہ تھوڑے مال والا بھی گنی ہوتا ہے اور جو کنجوس ہوتا ہے وہ زیادہ والا بھی کنجوس ہو سکتا ہے آ لگے ناگینا نفس گنی وہ جو دل کا گنی ہے گنی زیادہ پیسے سے نہیں ہوتا گنی دل کی گنا سے ہوتا ہے جس کے پاس مال کم ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے آخرت کو اپنا متمۂ نظر اور نصب العین سمجھتا ہے اور کہتا میرا گزارا چل رہا ہے اصل ٹارگٹ آخرت کو کرتا ہے وہ گنی ہے اس لیے کہ مزید نہیں چاہتا اور جس کے پاس بہت ہے اور دنیا کو ٹارگٹ کرتا اور مزید بڑھانے کے لیے ساری محنت لگا دیتا اللہ تعالی کے لیے آخرت کے لیے محنت نہیں کرتا وہ فقیر ہے اس لیے کہ مانگتا ہے مزید مانگتا ہے یہ غنی ہے کہ یہ اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو میرے عزیز بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا آپ سے کون ہے جس کو وارثوں کا مال زیادہ اچھا لگتا ہے اپنے مال سے مثلاً آپ کے بیٹے کی دکان بھی ساتھ والی ہے الٹے ہاتھ پر بیٹے کی دکان ہے سیدھے ہاتھ پر بھائی کی دکان ہے سب کا سامان دکان سے باہر نکلا ہوا ہے آپ کا بھی نکلا ہوا ہے بارش آتی ہے دونوں غائب ہیں آپ موجود ہیں آپ اپنا مال نہیں سنبھالتے بھائیوں کا سنبھالنے لگ جاتے ہیں بیٹے کا سنبھالنے لگ جاتے ہیں کبھی ایسا ہوا ہے آپ کا مال بھیگ رہا ہے بارش ہو رہی ہے اور آپ ان کا سنبھال رہے ہیں اپنا بھیگتا ہوا چھوڑ رہے ہیں ایسا ہو سکتا ہے है وہ کون ہے جس کو مال کا लगता کا مال اچھا لگتا ہے اپنا مال اچھا نہیں لگتا کہنے لگے جی ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے سب کو اپنے اپنے کاروبار کی اپنے اپنے مال کی فکر ہوتی ہے فرمایا پھر جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کر جاؤ گے وہ تمہارا مال ہے اس کی خیر سوچو اور جو تم چھوڑ جاؤ گے وہ وارثوں کا مال ہے اس کے پیچھے کو پڑے ہوئے ہو ہمیں زیادہ فکر خرچ کرنے کی ہوتی ہے یا سنبھال کر رکھنے کی ہوتی ہے جس کو سنبھال سنبھال کر رکھتے ہو وہ وارثوں کا مال ہے آپ کا کیا ہے کسی لمحے بھی آپ کو لے جایا جا سکتا ہے جب آپ بالکل صحت یاب ہیں آپ کا مال اپنا ہے جب آپ مر جائیں گے آپ کا مال نہیں وہ وارثوں کا ہے اور جب آپ 50-50 ہوں گے نہ مرے نہ جیے بیمار ہوں گے اس وقت آپ کچھ اختیارات آپ کے مال میں آپ کے پاس ہوں گے کچھ آپ کے پاس نہیں ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک تہائی سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا آپ کے پاس اگر نو لاکھ روپیہ مال ہے آپ تین لاکھ میں تصرف کر سکتے ہو باقی چھ لاکھ میں آپ زندہ ہیں لیکن بیمار ہیں آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے آپ اللہ کے راستے میں نہیں دے سکتے ایک تہائی میں آپ خرچ کر سکتے ہیں اور جب بالکل جان نکل گئی پھر آپ کا کوئی اختیار نہیں رہ جاتا تو جو ہم محفوظ کر کر کے رکھتے ہیں یہ کسی وقت بھی جا سکتا ہے کیونکہ ہم جا سکتے ہیں اللہ اکبر رب الجلال فرماتے ہیں وہ آؤں فکو امار جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو میرے قبل ائیاتیا احل اکم الموت اس سے پہلے کہ موت آ جائے اخرتنی قریب پھر بندہ کہے اے اللہ دس ایک منٹ مل سکتے ہیں جیسے پیپر دیتے وقت جب پیپر چھیننے والا آتا ہے تو کیا کہتا ہے جی پانچ ایک منٹ اور دے دو آپ باقیوں سے پرچے لے لو واپسی پر مجھ سے لے لینا مجھے ابھی ایک جد یاد آ گیا وہ میں لکھ دوں بعد میں پیپر لے لینا کہتا ہے رب لولا اخرتنی تنی اللہ جن اللہ دس ایک منٹ پانچ ایک منٹ اور دے دے چیک بک میرے ہاتھ میں ہے تجوری میں مال ہے چابی میرے پاس ہے سائن کرتا جاؤں گا کارتا چلا جاؤں گا اور بانتا چلا جاؤں گا سدا و نسال میں صدقہ کر کے نیک بننا چاہتا ہوں کیوں ابھی تک تو میں سنبھال سنبھال کر رکھتا تھا کہ میرا ہے جب میں جا رہا ہوں تو مجھے اس کا کیا فائدہ تو چلو بھاگتے چور کی لنگوٹھی صحیح اس کو خرچ کر کے میں جنت بنانا چاہتا ہوں جواب کیا ملے گا وہ نہیں سلیزہ جا اجلحا ہمیں اور بہت کام ہے بھائی ہم اتنے فارغ تھوڑی ہیں جب اللہ تعالیٰ مقررہ وقت لے آتا ہے پھر کسی کو لیٹ نہیں کرتا واللہ خبیر اللہ خبیر اور دوسرے مقام پر ہم نے نصیحت وجا کم النظیر کتنے جھٹکے لگا لگا کر تمہیں سمجھایا ہم نے کتنے دائیا نے کرام, کرام آئے تھے وہ تمہیں سمجھاتے رہے تھے اس وقت سے تم نے فائدہ نہیں اٹھایا تو اب کوئی فائدہ نہیں حتہ کہ جہنم میں جانے کے بعد بھی کہیں گے یا اللہ واپس لوٹا دے نعمل غیر اللذی کننا نعمل کنجوسی کرتے رہے اب جا کر خرچ کریں گے جواب ملے گا نہیں ربنا نا اب سر نہ وسمے نہ فرجے نہ نا سالح آنکھوں سے دیکھ لیا کانوں سے سن لیا بہت یقین آ گیا ہے اس وقت لوگ دور دراز سے آتے تیری آیات کو پڑھتے تیری احادیث کو پڑھتے تھے یقین نہیں آتا تھا اب تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اب ہمیں یقین آ گیا ہے نیک کام کریں گے ہمیں بڑا یقین آ گیا ہے جواب ملے گا نہیں میں هُو تمہارا رب ہوں میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اللہ اللہ خلا کا لطیف الخبیر جس نے پیدا کیا ہے اس کو کچھ معلوم نہیں کہ تم کیا کرو گے میں رب ہو کر کہتا ہوں اگر میں تمہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دوں کنجوسی سے منع کیا تھا دوبارہ کنجوسی کریں گے اس لیے یہی فیصلہ آخری ہے اب تمہیں جانا ہی پڑے گا سو میرے اللہ اکبر فرمایا سیدھے ہاتھ سے خرچ کرتا ہے الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا وہ بخاری شریف کی حدیث جو آپ نے بچپن میں گھار والی پڑی تھی تین لوگ گار میں پھنس گئے اوپر سے پہاڑ آ کر گر گیا ایک کہتا ہے یا اللہ میں نے ایک مزدور کی مزدوری جھگڑے کی وجہ سے روک لی تھی وہ پھر ملا نہیں میں نے اس میں اس کو انویسٹمنٹ میں ڈال دیا اس کی مزدوری بکری بکری سے دس دس سے سو بکریوں کا ریوڑ بن گیا کچھ بکریاں بیچ کر میں نے ایک غلام خرید کر اوپر نگران بنا دیا وہ بعد میں آیا تو مجھے کہتا ہے میری مزدوری دے میں نے کہا یہ سارا ریوڑ ہانگ کر کے لے جا کہتا ہے اس وقت مزدوری پہ میرے ساتھ جھگڑا کرتے رہے ہو اور اب کہتے ہیں سارا ریبر لے جا میں نے کہا مذاق نہیں کر رہا یہ تیرے پیسے انویسٹ کیے ہیں سارا تیرا ہے یا اللہ وہ لے گیا تھا اگر تجھے یہ صدقہ میرا پسند ہے ہماری مصیبت رفع کر دے اللہ تبارک و تارا نے وہ پتھر جو کسی کرین سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا پیچھے ہٹا دیا اور دوسرا وہ شخص جس کو بدکاری کے مکمل چانس ملے تھے کوئی رکاوٹ نہیں رہی تھی اس عورت نے کہا اللہ تعالیٰ سے ڈر جا وہ کہتا ہے یا اللہ میں ڈر گیا اگر تجھے میرا یہ گناہ سے بچ جانا پسند ہے تجھ سے ڈرتے ہوئے تو یا اللہ ہماری مصیبت رفع کر دے اللہ نے اس کو رفع کر دیا اور ادھر اللہ کے عرص کا سایہ پانے والوں میں بھی وہ بندہ موجود ہے جس کو بڑے نصب والی بڑے حسب والی مال والی عورت خوبصورت عورت گناہ کی دعوت دیتی ہے اور وہ کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اس خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا سایہ نصیب فرمائے گا تو میرے عزیز بھائیوں دیر ہو گئی ایک حدیث آپ کو سنائی تھی ٹینشن فری کاروبار کرنے کی لوگ کہتے ہیں کاروبار ٹینشن کے بغیر نہیں ہوتا میں اس کو غلط کہتا ہوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ٹینشن کے بغیر بھی کاروبار ہوتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا بادل گرج رہے ہیں ایک آواز آئی اس کے حدیق کا فلان فلاں آدمی کے باغ کو پانی پلاؤ ادھر دیکھا ادھر دیکھا کون کہتا ہے کس کو کہتا ہے کوئی نظر نہیں آ رہا دیکھا تو بادل ہیں لگ رہا ہے بادلوں سے آواز آئی ہے اور پانی پلاؤ کا بعد بھی بادل ہی مان سکتے ہیں اور کون کس کو کس باغ کو پانی پلا سکتا ہے بادل کے ساتھ ساتھ چلتا گیا بادل ایک چوٹی پر برستا ہے سارا پانی ایک خال میں اور خال کے ساتھ ساتھ پانی کے ساتھ ساتھ گیا آگے دیکھا ایک صاحب اپنے باغیچے کے خال, خالیاں درست کر رہا ہے اس کو معلوم ہے کہ آج پانی کی باری ہے مجھے بتاؤ بارانی علاقے میں کوئی باغ لگاتا ہے باغ کو بے وقت پانی مل جائے تو اس کا پھل خراب ہو جاتا ہے وقت پر پانی نہ ملے تب بھی خراب ہو جاتا ہے بارانی علاقے پہاڑی جہاں پر بارشیں ہوتی رہتی ہیں وہ تو الگ بات ہے لیکن یہ میدانی علاقے جہاں پانی کا کوئی انتظام نہ ہو وہاں آپ کو کبھی کوئی باغ نظر نہیں آئے گا اس آدمی نے وہاں باغ لگایا ہوا ہے لوگ کہیں گے اس کا دماغ خراب ہے نہ کوئی نہر ہے نہ کوئی اور انتظام ہے باغ لگائے بیٹھے ہو اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک سودا کیا ہے کہ یاد لا میں بحثیت بندہ جو کام کر سکتا ہوں میں کروں گا اور تو بحثیت رب جو مجھ سے نہ ہو سکا تو کرے گا اور نفع ففٹی ففٹی کیا سمجھے ہو جو بحثیت انسان میرے لائق ہے میں کروں گا باغیچہ لگاؤں گا جڑی بوٹیاں نکالوں گا اسپرے کروں گا پھل نکالوں گا صفائی کر کے چن کر آگے بھیجوں گا یہ کام انسان کا ہے میں کروں گا اور یہ اللہ یہ وقت پر پانی دینا طوفانوں سے بچانا مصیبتوں سے بچانا یہ میرے میرے اختیار میں نہیں یہ اللہ آپ کر لینا اور نفع آدھا آدھا ہوگا اللہ تعالیٰ کو انویسٹر بنا کر کے نفے میں ففٹی پرسنٹ کا اس نے کاروبار شروع کیا اور ساری ٹینشنیں ہوتی اس وقت جب انسان کے بس سے باہر بات ہو ٹینشن کب آتی ہے جب یہ کام ایسا سر پر آ جائے جو وہ کر نہ سکتا ہو ایسے کام جو وہ کر سکتا ہے اس کی کیا ٹینشن ہے ٹینشن ساری اس نے اللہ کے سر پر ڈال دی اللہ کے عمر ڈال دی اور خود اس نے اپنا کاروبار شروع کیا اللہ تبارہ کا و تعالیٰ کو معلوم ہے کس دن اس کو بارش چاہیے ہے اس دن بارش کا پانی آ رہا ہے اس کو انتظار ہے کہ پانی آئے گا کہتا بھائی تیرا کیا کہتا ایسے ایسے بادل سے آواز آئی تیرا نام یہ لیا گیا کہا نام تو یہ میرا ہی ہے کہا پھر اپنا راز بتاؤ کہتا راز پوچھتے ہو تو پھر یہ ہے کہ میں ایک تہائی آمدن باغ پر لگا دیتا ہوں ایک تہائی گھر لے جاتا ہوں اور ایک تہائی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے دیتا ہوں کتنے فیصد دیا اللہ کو بتاؤ ہوں تینتیس نہیں دیا آپ ماشاءاللہ سے ایسے زمانے میں زندہ ہیں بہت حساب کتاب جاننے والے ہیں جو وہ باغ کے اخراجات نکالتا تھا وہ نفع نہیں ہے نفع کہتے ہی اس کو ہیں جو اخراجات نکالنے کے بعد ہو اور جو اخراجات نکالنے کے بعد ہے وہ آدھا آدھا کرتا ہے وہ آدھا گھر لے جاتا ہے آدھا اللہ تعالیٰ کو دے دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ساری ہر قسم کی پریشانیاں مصیبتوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے ہم تو اپنی جاتے ہیں میں کہہ دوں شیر صاحب میں ڈکار مارتا ہے کچھ پتا نہیں چلتا تو میری زکات کڑوی ہے تیری اپنی میٹھی ہے جلال نے وہ کھا جاتا ہے پھر کہتا ہے ٹینشن فری کاروبار نہیں ہوتا اور رب ربیعت الجلال کو یہ پچاس فیصد دیتا ہے آدھا مال دیتا ہے اور کوئی پریشانی نہیں آتی نہ کوئی بتاخور آتا ہے نہ کوئی پرچی آتی ہے نہ اس کی بجلی آف ہوتی ہے نہ اس کا پانی بے وقت آتا ہے نہ آندھی طوفان آتی ہے نہ امریکی سنڈی حملہ کرتی ہے کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت ہی خوش رکھا ہوا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اس جہان میں بھی ٹینشن فری ہے اس جہان میں بھی ٹینشن فری ہوگی حافظ بل جامعہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا میں بھی ایک جنت ہے اور آخرت میں بھی ایک جنت ہے اور آخرت کی جنت اس کو ملے گی جس کو دنیا کی جنت ملے گی آخرت کی جنت اس کو ملے گی جس کو دنیا کی جنت ملتی ہے دنیا کی جنت کیا ہے پریشانیاں ٹینشنیں یہ جو دنیا کی وجہ سے ہیں ہر وقت پریشان رہنا ایک ہے دعوت کے میدان کی ٹینشن ایک ہے مجاہد کو دشمن کے حملے کی ٹینشن وہ تو اس کو ایک ایک تکلیف پر بھی اللہ صبر کا آجر دیتا ہے لیکن یہ دنیا کی وجہ سے ہارٹ اٹیک اور ڈپریشن اور سٹریس اور جناب کیا ہستار بھرے ہوئے ہیں اور پاگل خانے بھرے ہوئے ہیں یہ آخرت کی ٹینشن نہیں ہے یہ دنیا کی جھنجھنوں کی ٹینشن ہے اور دوسرا آدمی اپنے مال سے آخرت کو خریدتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کے ذریعے اس کی بیماریاں بھی دور کرتا ہے اور اس کی مصیبتیں بھی دور کرتا ہے یہ وہ جنت ہے جو دنیا میں ملتی ہے اور اسی کو انشاءاللہ شاء میں ملے گی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دا مرضاکم عمر اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ساتھ کیا کسی نے مجھے بتایا کہ ایک عورت جنرل میڈیکل سٹور پر آتی نسخہ دکھاتی کہتی پہلے مجھے ریٹ بتا دو کتنے ہیں اس کے اس کا ریٹ بتا دیتے کا واپس لے لیتی پھر آتی پھر نسخے کا ریٹ پوچھ کر چلی جاتی خریدتی نہیں تھی اس کو پوچھا کہ مائی کیا مسئلہ ہے تو آتی ہے اور پوچھتی ہے اور چلی جاتی ہے کہتی ہے جتنے کی دوائی ہوتی ہے اتنے میں جا کر کے گھر میں بکس رکھا ہوا اس میں ڈال دیتی ہوں اور اللہ تعالیٰ وہ شفا خود ہی دے دیتا ہے یہ اس جہان کی بات ہے تو میرے عزیز بھائیوں اپنے مال سے اس جہان کی جنت خریدو اسی مال سے اس جہان کی جنت خریدو اور جہاں لوگوں کو ابھارنے کا مسئلہ ہو وہاں لوگوں کے سامنے خرچ کرو اور جہاں پر ایسا ایسی مسلحت نہ ہو وہاں چھپا کر خرچ کرو رب الجلال علیہ کرام آپ کو عرض کا سایہ نصیب فرمائے گا انشاءاللہ اور کوئی دل تنگ نہ کرو کہ میرے پاس تو پیسہ ہے نہیں اللہ تعالیٰ پیسے کی کثرت نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ بھی نسبت لگا کر دیکھتا ہے تھوڑے والا تھوڑا خرچ کرے زیادہ والا زیادہ خرچ کرے صحابہ کرام مزدوری کرتے اور لا کر کے تھوڑی سی کھجوریں ملتی کچھ گھر دیتے, دیتے کچھ لا کر کے جہاد فنڈ میں جمع کروا دیتے منافقین نے ان پر تانو تشریح شروع کی کہ تیری کھجوروں سے تو بھوک ہی پتا ہوگا اللہ تبارا کام فرما جو میرے ان غریب بندوں کے تھوڑے صدقے پر ان کو مذاق کرتے ہیں ربض الجلال ان کو مذاق ان پر لٹاتا ہے ان کا جواب میں دیتا ہوں تو میرے بھائیو روزانہ کی بنیاد پر ایک دم پیسہ نکالنا انسان خود ہی ڈر جاتا ہے کتنے پیسے دے دوں روزانہ کی بنیاد پر گھر میں باکس رکھو جب بھی کوئی پریشانی جب بھی کسی قسم کا دس روپے بیس روپے جتنے بھی ہو سکیں اس میں ڈالتے رہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر بیوی بی خرچ کرتی ہے خاند کی اجازت سے تو خامد کو کمائی کرنے کا ادر ملتا ہے بیوی کو خرچ کرنے کا ادر ملتا ہے مثل ادارے کا اگر گھر میں کوئی نوکر ہے اس کو وہ لا کر کے دیتا ہے بیوی کہتی جاؤ جا کر کے وہاں سے نکال کر کے دے دو تو نکال کر دینے والے کو بھی اتنا ہی ادر ملتا اپنے بچوں کو صدقے کی عادت ڈالا کرو خود دینے کی بجائے بچوں کو بھیجو بیوی کے ذریعے اور جو دکان میں آپ نے کیشیئر رکھا ہوا ہے وہ اگر دل میں تنگی نہیں لاتا دل کی خوشی کے ساتھ وہ دے دیتا ہے تو جتنا مالک کو اجر ملتا ہے اتنا اس کو بھی ملتا ہے اللہ کتنا فضل اللہ تعالیٰ کا وسیع ہے سب کو صدقے کی عادت پڑتی ہے سب کے ذریعے صدقہ ہوتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ ہوتا ہے اور سب کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزادیاں دیتا ہے اللہ کی فضل سے تو میرے عزیز بھائیوں اپنی اولاد کو اپنے بچوں کو اپنی بیوی اپنا کیشیئر ان سب کو عادت ہوگی اگر دل کی تنگی کے ساتھ دیتا ہے تو پھر نہیں ایک صاحب نے مجھے بتایا باپ نے کسی مانگنے والے کو دو لاکھ روپیہ لکھ دیا پرچی گئی بیٹا کیش پر بیٹھا ہوا تھا بیٹا دینے کی بجائے پرچی لے کر ابا کے پاس آ گیا کہتا ابا یہ آپ نے لکھا جی میں نے لکھا ہے تو کہتا ہے یہ اتنا مستحق تو نہیں لگتا تو ابا کہتا ہے تو اتنا مستحق لگتا ہے جتنا تجھے اللہ نے دیا ہوا ہے تو اس کا مستحق لگتا ہے یہ دو لاکھ کا مستحق نہیں لگتا تو جتنا تجھے تیرے رب نے دیا ہے تو اس کا مستحق ہے دل کی خوشی کے ساتھ دے تو اس کو بھی اللہ تعالی عجر دیتا ہے یہاں ایک ملاحظہ پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ اپنے جس طرح آپ دنیا میں اپنے کسی بھی کار بیچو کوٹھی بیچو بنگلہ بیچو اس کا اچھے سے اچھا ریٹ چاہتے ہو ایسے ہی اپنے صدقات کا بھی اچھے سے اچھا ریٹ لگواؤ اگر آپ کسی کبوتر کو دانے ڈالو گے یا کتوں کو پانی پلاؤ گے ادر سے خالی نہیں ہوگے اگر آپ روڈ پر کھانا کھلاؤ گے ہیرونچیوں کو ادر سے خالی نہیں ہوگے لیکن اگر آپ دین کے طالب علم کو کھانا کھلاؤ گے جو کال اللہ کالا رسول اللہ پڑتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ادر کبوتر کے دانے سے بہرحال زیادہ ہی ہوگا اگر آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ گے تو سیر پیٹ والے کو کھانا کھلانے سے ادر زیادہ ہوگا اور اگر آپ پہاڑوں پہ چڑھ کے مجاہدوں کے کچھ میں جو اپنی جانیں پیش کرنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں ان تک کھانا پہنچاؤ گے تو بہرحال ان کا ادر ان کے ادر کے ساتھ نہیں مل رہا تو کوشش کرو کہ اپنے صدقات کا ریٹ زیادہ لگواؤ تاکہ مال بھی زیادہ ہو اور اس کا ریٹ بھی زیادہ لگے اور اس جہان میں بھی اللہ تعالیٰ جنترمائے اس جہان میں بھی جنت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ جو میں نے عرض کیا سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے اور ماں عالینہ اللہ